رحمن الرحیم الرحمۃ اللہ علیہ محمد والمد السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امن البشہ وصغم البتہ النشہ اور باقی تمام سامین خارن گرام بردان سب کچھ شموسن واقف سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس جو ہے دعوت شریف میں درد نمبر آج دو سو پینسٹھ چار ہیں اور مجموعی عروس جو ہے شروع شابطۂ دو سو پین ساٹھ نمبر ہیں اور اور چار جو ہے کیونکہ ہمارے اس وقت سلسلے دس تاجد کے وغیرہ ہاں جی نماز قیام الل پڑھنے کے بعد تاجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے دعوت شریف میں ایک جامع دعا ہے پرمانہ ایک دعا ہے ہاں جی وہ طالباً ڈیڑھ صبح پر مشتمل اس دعا کی توضیح میں آج چوتھا درس ہے آپ کے مبارک تک پہنچا رہے ہوں اس میں پانچواں پیراگراف ہے تو دعا کلمات یہ ہے چوتھا درس ہیں دو سو اور تو دعا کے الفاظ یہ ہیں انت الحق وفیق الحق ود الحق و حق کا حق وجنت حق و حق حقم و ننبی حق محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم حق ولیون علیہ السلاۃ حق والسلام حقم تو یہ پیروگراف جو ہے دریں دعا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہے ہمارا یعنی یہ دعایہ کلمات بھی ہے یہ عقیدہ ہے بندہ مومن اپنے ان مختلف موضوعات کے بارے میں اللہ کے بارے میں جی جنت و جہنم کے بارے میں اللہ کے وعدوں کے بارے میں ہاں اللہ سے قلقیمت میں لکھا کے حوالے سے اللہ کے انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی محمد مصطفیٰ کے حوالے سے اور مولا علیہ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے ان سب کے برحق ہونے کے بارے میں بندے مومن اپنے دل و جان سے اور اعتقار رہنے کے ساتھ ساتھ اس اقرار کا دعا کی شکل میں اقرار بھی کر رہا کہ تصدیق بدل کے بعد اقرار بھی زبان عمل وطن بھی ضروری ہے لہذا یہاں ان مقدس اعتقادات کو جو کہ قرآن سنت کے مطابق ہے اس کو دعا کلمات میں پیش ہوا تھا تمام کا بن یہ دعا میں نقل فرمایا اس سے ہماری مقدس اعتقادات کا ہان جی ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے اور انہی اعتقادات پر انسان کا عقدہ مضبوط ہو جائے تو یقینا جو اس کو خدا سے قریب ہونا نیک اعمال کا بجا لانا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا تو ان تمام کلمات میں جو لفظ سب میں مشرق کے وہ لفظ حق ہے لفظ حق الحق الحق الحق, الحق جو ہے اس میں جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو دفعہ طالباً تکرار ہوا ہے نو دس دفعہ تکرار ہوا ہے تو یہ لفظ الحق حق ان کا کیا معنی ہے طبی لغت کے لحاظ سے جو ہے اس کا فعل حق کا یا حق و بھی استعمال ہوا ہے حق کا یہ کو و حرف بولتے ہیں باب نثر سے اس کا معنی ہے ثابت کرنا حقیقت سے واقف ہونا یقین کرنا حق پانا یہ معنی بھی ہے اور ایک معنی حق کا یہ حق سے پہلے والا حق کا یہ حق و حق کا یہ حق حق باب ذرا سے ثابت ہونے کے معنی میں پہلے والا متعدی والا معنیٰ تھا بھی لازم والا معنی کیا فی لفظ حقن فیل کی شکل میں نہ ہو تو اسم کی شکل میں ہو مزرگ شکل میں تو ٹھیک کے معنی میں صحیح اور سچ کے معنی میں ہے اور حقن عن و حقیقتً لغت القام و جدید میں یہ سارے معنی کیا ہیں حقن و حقیقت کے معنی صداقت سچائی حقیقت واقعیت صحت یہ سارے معنی کیے ہیں تو ان معنی کو مد نظر رکھتے ہم دعا کی کلمات کے تھوڑی توجہ کو تو سب سے پہلے اس میں جو جملہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے اللہ انت الحق انت ضمیر مخاطب ہے تو کے معنی میں آپ کے معنی میں یری گیزغ کے معنی میں ہے تو فرماتے ہیں انت الحق اے اللہ ان تچ مخاطب ہے اللہ سے لہذا اے اللہ تو شراپا حق اور حقیقت ہے انطلحق یعنی اور واقعیت رکھتا ہے حق حقت اور واقعیت رکھتا ہے تیرا وجود یقین کے ساتھ ثابت ہے ان طلحق چونکہ حق یقین کے معنی میں بھی ہے تیرا وجود یقین کے ساتھ ثابت ہے تیرے وجود میں سو فیصد صداقت اور سچائی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی سے نہیں ہیں اللہ کے وجود اس کے صفات ہنج اس کی حقیقیت ہنس پر بندے مومن اپنے یقین کو اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تو برحق ذات ہے مجھے اس میں کسی قسم کی شک شبہ نہیں ہے مجھے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو سراپر سچ اور سچائی پر مبنی ذات ہے ہاں جی تیرے وجود میں تیرے حقانیت اور حقیقت میں مجھے ذرا برابر شیخ شعبہ کی گنجائش نہیں ہے اسی حقیقت کا اقرار کرتے ہیں اے اے اللہ تو سراپا حق ہے فی فروغ فرماتے ہیں فی کل حقو فی عربی زبان میں میں کے معنی میں فی کا یعنی میں حق ہے یعنی حق تجھ میں ہے اللہ تعالیٰ سے مغاطب اللہ حق تجھ میں ہے یعنی تج میں سچائی ہے سچائی اور صداقت ہی صداقت ہے اللہ تیرے ذات میں کیونکہ جو ہیں حق کے حق معنی میں سے ہاں جی حق کے بہت سے معنی یعنی یہاں پر معنی میں سے جو ہے سچائی اور صداقت بھی ہے لہذا فیق الحق یعنی اللہ تیرے ذات میں صداپا سچائی اور صداقت ہے اللہ جو کچھ فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں صداقت اور سچائی پر مبنی ہاں جی حکم دیتے ہیں خبر دیتے ہیں ہاں جی اور اللہ کے کسی بھی کلام میں نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ اس میں چاہے کوئی جھوٹ کی کوئی گنجائش ہوتی ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا امن اشدو من اللہ قلعہ مجھ اللہ سے بڑھ کر کون گفتار کے لحاظ سے زیادہ سچا ہے ممن ازد و من اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر کون حدیث اور گفتار کے لحاظ سے سچ ہے بات کرنے میں سچ اور سچائی پر مبنی بات کرتا ہے تو لہٰذا فیک الحق اے اللہ حق تش میں ہے اور حق تش سے ہے ہاں جی اگر کائنات میں کوئی حق اور حقیقت ہے تو وہ سب تش سے ہے تیری طرف سے ہے تیری جانب سے ہے یہ سارے معنی جو ہیں اس میں کیا ہے کیونکہ حق کے معنی اور لے کہتے ہیں دوسرا تجمہ اس کا نابخوشید نے کیا ہے تش میں سچائی ہے اللہ فیک کا الحق توس میں سچائی ہے تیسرا ترجمہ علامہ بشیر نے گیا ہے فیک الحق تری اطاعت میں ہی حق ہے تیرے اعتماد حق ہے لیکن اس میں لفظ اطاعت کا کوئی الفاظ نہیں ہے ہاں جی تو علامہ نے جو ہے جو کچھ خود کے ذہن میں آیا وہ ترجمہ کیا ہے یعنی اس میں کوئی اطاعت کا کوئی پہلو اس میں نہیں پایا جاتا ہے ہاں جی اللہ ترے اعتعاد میں ہی حق ہے یعنی یقینی بات ہے اس میں تو بھی شک تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اطاعت جو بھی بندہ کرے گا ہاں جی اس کے لیے چونکہ اللہ نے جو بھی وعدہ فرمائے وہ سچ پر مبنی ہے حق پر مبنی ہے اللہ نے فرمایا گناہ کے لیے جہنم ہے اگر وہ توبہ نہ کریں تو حق پر مبنی ہے سچ ہے ہو کر رہے گا اللہ نے فرمایا جنتیوں کے لیے جان نیک اعمال بجا لانے والے ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والے بندوں کے لیے جنت ہے ہاں جی تو اللہ نے فرمایا تو یہ سچ ہے تو اللہ کی جو ہے اعتعاد یقیناً جو ہے حق ہے اس میں اس لیے ترجمہ کیا تیرے اطاعت میں ہی حق ہے تو انہوں نے اپنے ذوق کے لا تجمہ کیا ہے لیکن شام اللہ جو ہے فی کل حق سراپا حق تش میں ہے تمام حق تش میں ہے ہر نو حق سچائی صداقت حق ہے جن نے بھی مانے کیا ہے سچ ہے صحیح ہاں جی حقیقت سچائی واقعیت سب اللہ میں ہے سب اللہ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ صوفی شد حق اور حق پر مبنی ذات ہے اور اس کے سارے وعدے بھی حق ہے اس کے سارے خبریں بھی سچ اور حق ہیں ہاں جی اس کی ساری تعلیمات دو بشرطی ہدایت کے لیے وہ سب بھی حق اور, حق اور حقیقت اور سچ اور سچائی پر مبنی یہ فرمایا فی کا الحق آئی فرماتے ہیں واہ جو ہے وعدے کے معنی میں یعنی اے اللہ تیرا ہر ہر وعدہ حق ہے یعنی اور سچ اور صداقت پر مبنی ہے اے اللہ تیرا ہر ہر وعدہ حق ہے یعنی مطلب کیا یعنی تیرا ہر ہر وعدہ سچ اور صداقت اور سچائی اور واقعیت پر ہیں۔ ہے کیوں ہاں؟ اللہ نے یہ جو میں نے عقل بتایا اللہ نے جو کچھ خبریں سابقہ انبیاء کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں یا دوسرے آسمانی کتابوں میں وہ سب بھی حق ہے جو امبیا کی زبان سے ہم تک پہنچے وہ سب بھی حق ہے ہاں جی اللہ نے نیک وکاروں کے لیے جو کچھ وعدے جنت میں نعمتوں کی سرمج میں بیان فرمایا وہ سب بھی حق ہے ہاں جی گناہ گاروں کے لیے کافر مشق کے لیے جو سزا قرآن پاؤں میں بیان فرمایا وہ وعدے و حق ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ نے اگر بندوں کو دنیا میں جو لوگ اللہ کے اعتبار برداری کرتے ہیں ان کے لئے اللہ نے اچھے وعدے دیا جو اللہ کے نافرمان کرتے ہیں ان پر اللہ نے عذاب اور قرق کا دنیا میں ڈرایا وہی سنایا وہ سب بھی حق ہے اور سابقہ قوموں کے ساتھ ہو کے آیا ہے لہذا لاظ اللہ تیرے ساتھ تیرے سارے وعدے بھی حق ہے ہاں جی ان عقائد جیرے ہو اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں کو جواب حق سمجھتے ہیں اور آپ قرآن کھول کر مطالعہ کریں اللہ نے کیا کیا وعدے فرمایا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کیا وعدے فرمایا گنگار ہتھا کو کن کن چیزوں سے ڈرایا وہ بھی ایک نو وادہ صُبح عید بولتے ہیں ڈرانے کو ہاں جی تو ان پہ اگر انسان کو جب آپ زبان سے یہ اخراج کرتے ہیں اللہ تیرے وعدے حق ہے تو پھر آپ کے سارے قرآن کے مطالب کو آپ کو دل و جان سے حق ہی ماننا پڑیں گے نا اللہ کی پہلے نبی جو کچھ بتائے ان سب کو حق ماننا پڑے گا حق مانیں گے تو حق کے سامنے انسان ہمیشہ ساتھ تسلیم خم ہونا ہوتا ہے الحق کے سامنے سر تخلیم خم نہ ہو جائیں گے وہ بندہ خیر ذلیل خوار ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور خسر دنیا والا حرت کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے وباد الحمر کا یہ ہمارے عقائد کا اظہار ہے یہ دعا کی شکل میں لیکن عقائد کا اظہار ہے آخر فرماتے ہیں وہ و جو ہے عربی زبان میں ہاں جی ملاقات کے معنی میں ہے ملنے کے معنی میں ہے تو یہاں فرماتے ہیں لکھا و حق اے اللہ تجھ سے ملنا اور ملاقات اور لقا اللہ حق ہے اب یہ لکھا جو ہے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور میدان قیامت اور جنت میں بھی لکھائے حق ہے ہاں جی پرانے پاک میں جو ہے لکھا اللہ اور لکھائے رب کے بارے میں متعدد آیات موجود ہیں تاریب چوبیس آیات قرآن پاک میں آئیں جن میں لفظ القاع مختلف الحاظ شخو کی صورت میں آیا ہوا ہے ہاں جی تو جن میں سے صرف دو تین میں نے یہاں آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں وہ خدا و رحمت یہ قرآن پاک جو ہے ہدایت اور رحمت ہے اللہ کے بندوں کھیلے اور یہ کتاب رحمت ہم نے نازل کیا لالحم بلقاء رب یوم تاکہ یہ لوگ اس کتاب سے ایمان اور ہدایت لے لیں اور امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں رب کی ملاقات پہ ایمان لے یہ سر انعام نمبر ایک سو چوون ہے فرماتے ہیں لالوم امید ہے کہ یہ لوگ بلقا رب بھیم اپنے رب سے ملاقات پر یہ لوگ ایمان لے آ جائیں کہ ایک دن ہم نے ضرور اللہ سے ملنا ایک نا ایک دن ہم نے ضرور اللہ کے عدل انصاف کے جو ہے درگاہ درگاہ میں میدان قیامت میں حاضر ہونا ہے اور اسی اللہ پاک کے حکم سے ہمارے درمیان فیصلہ ہوں گے کس کو جنت میں لے جانا ہے کس کو جہنم میں لے جانا ہے تو اس میں بھی آئی مبارک میں ہاں جی لالحم بالقاء رب بھی تاکہ یہ لوگ امید ہے کہ یہ لوگ رب سے ملاقات کے سلسلے میں ایمان لے آئے دوسرا یہ رات آئے نمبر دو میں ہے اللہ فرماتے ہیں فصل العیات کہ وہ پاکزات اپنی آیتوں کو اپنے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان پر ان کو سمجھیں ان پر سچا ایمان لائیں لال لکم امید ہے کہ تم سب بلقاء قوا توقنون اس طرح تم سب اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں یقین پیدا کریں تاکہ تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ پھر شک کے گشت کو جس یقین اس علم کے مان لے جس میں شک کے پھر کوئی گنجائش نہیں سو فیصد کسی چیز پر سر تسلیم خم ہونا کی چیز کو ماننا کس چیز کو جاننے کو یقین بولتے ہیں ہاں جیسے <coughs> <coughs> آپ جو ہے دس منزلہ عمارت سے نیچے چھلان لگانے کے لیے آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گا کیوں اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر میں لہذا سے چھلان لگاؤں گا ہاں اتنے سارے نیچے سیڑھیاں چل کے جانے کے کیا در سے میں چھلان لگاؤں گا فورا نیچے پہنچوں گا ایسا کبھی نہیں سوچتا کیوں نہیں سوچتا کیونکہ آپ کو سو فیصد یقین ہے اگر یہاں سے میں چھلان لگا دوں تو میرا ہڈیاں بھی واقعی نہیں رہے گا میں فورن مر جاؤں گا آپ اس بات پر یقین ہے کچھ نہ صحیح تو کم از کم ہاتھ پیر تو ٹوٹ ہی جائے گا سر تو ٹوٹ ہی جائے گا ہاں جو اور کیا کیا نقصانات ہوں گے اس پر چونکہ آپ کو یقین ہے کہ کبھی بھی آپ دس منزلہ عمارت چھوڑو دو تین منزلہ عمارت سے بھی نہیں تھے. چھلان لگانے کے لیے کبھی سوچتا ہی نہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے ایسا کروں گا تو میں نابوت ہو جاؤں گا بس یہی ہوتے ہیں یقین کا مرحلہ اس طرح ہوتا ہے جب آپ کو رب سے ملاقات پر اس طرح یقین ہوگا ہاں جی تو پھر کیسے گناہ کر سکیں گے انسان کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکیں گے اس اللہ بار بار رب سے ملاقات کہاں ہیں اس پر ایمان لانے کو ضروری قرار دے رہے ہیں ہاں جی اور سرح کہ ہوا ایک سو دس میں فرماتے ہیں ہمن کہاں یرجو لیکو رب بھی فلیہمل صلاح شرم بے عبادت رب اعدا ہاں جی ہر شاست علیہ رحمٰن نے اس پر تو ایک چھوٹا کتاب سے لکھا ہے صاحب کے ذل میں منظمن کا یا جو, جو بھی شکل امید رکھتا ہے لیکا رب بھی اپنے رب سے ملاقات کا جو بھی شکل امید رکھتا ہے جو بھی شکل یقین رکھتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ سے ضرور ملاقات کرنا ہے اللہ سے ملنا ہے اللہ کے حضور پہنچنا ہے تو فلیہمل اللہ فرمت پھر تو بندے کو چاہیے عمل صالین نیک عمل کرے ایک تو عملِ صالین انجام دے دے دوسرا ولا یو شرک عبادت رب ادا اور رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک قرار مت دے دے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار مت دے دے کیونکہ شرک سے انسان کے عمل ہفت ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتے تواہ و برباد ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے اس لیے نجات کے لیے دو چسمائے ایمان آپ کا صحیح اصولوں پر مبنی ہو اللہ اللہ پر قیمت پر رسولوں پر جن جن اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا آپ کی ایمانیات بالکل صحیح ہو اور آخر آپ جو ہے عملِ صالح انجام دے دے عمل صرف کافی نہیں عمل بتاد بھی ہو سکتی ہے ہاں جی عمل گناہ کی شدت عمل صالح وہ عمل جو شریعت کے عین مطابق ہو اللہ اور رسول کے حکم کے عین مطابق ہو رسول کے ترقے پر رسول کے حکم پر عمل کرے تو وہ عمل صالح ہوتے لہٰذا یہ جو ہے اللہ سے ملاقات کے لیے آپ کو نصیب ہوگا تو اذان کرم یہ اللہ میں قرآن پامل لکھا کے بارے میں آیات ہیں اور تو یہ موضوع لقائے رب حق ہیں یقینی سے ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے باقی دعا کے حصے انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں